رسول الحمد ماہ رمضان قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے ماہ رمضان مبارک کی برکتوں کے بیان خود محبوب رحمان نے فرمائے چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا یہ لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ آیا جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراوی پڑھنا تو ہے یعنی سنت ہے جو اس میں یعنی رمضان میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینوں میں فرض ادا کیا اور اس میں یعنی رمضان میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے اور یہ مہینہ ماسات کا ہے یعنی غمخاری کا ہے بھلائی کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے جو رمضان میں دار کو افطار کرائے اس کے گناوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی سما ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے عجر میں یعنی ثواب میں کچھ کمی ہو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جسے روزہ افطار کروائے فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے اور جس نے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالی میرے حوص سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے یہ وہ مہینہ ہے یعنی رمضان مبارک اس کا اول یعنی پہلے دس دن رحمت ہے اس کا اوسط یعنی درمیانی دس دن دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور اس کا آخر یعنی آخری دس دن آخری اشرا جہنم سے آزادی ہے جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تقسیف کرے کام کم لے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا جہنم سے آزاد فرما دے گا اس مہینے میں چار باتوں کی کثرت کرو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو فرمایا کہ اس مہینے میں چار باتوں کی کسرت کرو ان میں سے دو ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب از کو راضی کرو گے اور بقیہ دو سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں نمبر ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا نمبر دو استغفار کرنا وہ دو باتیں جس سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہے اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا نمبر دو جہنم سے اللہ تعالی کی پنا طلب کرنا آگ یار ایبادت پڑے کر اب بان کمرے اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے دن تیس کا رمضان مبارک میں کلما طیبہ کی خوب خوب کسرت کرنی چاہیے ایک سو چھیاسٹھ بار روزانہ پڑے اور آخر میں تین بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور استغفار یعنی خوب خوب توبہ کریں اور ستر بار استغفار کریں یا سو بار استغفار کریں استغفر اللہ ربی اللہ رب و اطوب لئی استغفر اللہ وبوئی لئی یوں پڑھ لیں یا استقفر اللہ استقفر اللہ اس طرح پڑھتے رہیں اور وہ دو باتیں جن سے کسی صورت میں لا لاپرواہی ہو ہی نہیں سکتی وہ کیا فرمائیں اللہ تعالی سے جنت میں داخلے کی دعا کر اور جہنم سے پناہ کی التجائیں کرنا تو رمضان مبارک میں ویسے دعائیں قبول ہوتی ہیں صحیح کے بعد دعا قبول ہوتی ہے افطار کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے دن رات ہر وقت دعاؤں کی قبولیت ہی قبولیت ہے۔ تو خاص طور پر اللہ تعالی سے جنت طلب کرنی چاہیے اور جہنم سے امان مانگنی چاہیے ماہر رمضان کے فیضان کے کہ کیا کہنے مفتی احمد یار خان نئیمی تفصیل میں فرماتے ہیں اس مہینے کے کل چار نام ہیں نمبر ایک ماہ رمضان نمبر دو ماہ صبر نمبر تین ماہ ماساد نمبر چار ماہے وسعت رزق فرماتے ہیں روزہ صبر جس کی جزا رب ہے اجز وجل جو اس مہینے میں رکھا جاتا ہے اس لیے اس مہینے کو یعنی رمضان کو ماہ صبر صبر کا مہینہ کہتے ہیں مساداد کے معنی بھلائی کرنا چونکہ رمضان میں اور مسلمانوں سے بھلائی کی جاتی ہے اہل قرابت سے بھلائی کرنا تو بہت زیادہ ثواب ہے اس لیے ماہ رمضان کو ماہ معاصات بھی کہا جاتا ہے اس مہینے میں رزق کی فراخی ہوتی غریب بھی نعمتیں کھاتے اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے دو جہاں کی رکھتا ہے روزا وہ بڑا نادان ہے جو نہیں رکھتا ہے روزا وہ بڑا نادان ہے کہاں بھائی مؤزما مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور رمضان آ کر رحمتیں بانٹتا ہے کیا بات ہے رمضان کی مفتی مدیار خان نہیں فرماتے ہیں گویا وہ کعبہ کنواں ہے اور یہ رمضان دریا ہے یا کعبہ دریا ہے اور رمضان بارش ہے سبحان اللہ تو کنویں پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے اور سبحان اللہ رمضان تو گھر بیٹھے نواز دیتا ہے مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں ہر مہینے میں خاص تاریخیں افضل ہوتی ہیں اور تاریخوں میں خاص وقت میں عبادت ہوتی بقرعید کی مخصوص تاریخوں میں حج ہوتا ہے محرم کی دسویں تاریخ افضل ہے مگر ماہر رمضان میں ہر دن عبادت ماہر رمضان میں ہر وقت عبادت سبحان اللہ روزہ عبادت افطار عبادت افطار کے بعد تراوی کا انتظار عبادت تراوی پڑھ کر شہری کے انتظار میں سونا عبادت اور شہری کھانا بھی عبادت الغرض ہر آن خدا کی شان نظر آتی ہے کیا بات ہے ماہر رمضان کی مفتی احمد یار خان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان ایک بھٹی ہے جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف کر دیتی ہے اور صاف لوہے کو مشین کا پرزا بنا دیتی ہے قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے ایسے ہی ماہ رمضان گناگاروں کو پاک کر دیتا ہے اور ماہ رمضان جو لوگ نیک ہیں ان کے دراجات کو بڑھا دیتا ہے مرحبا رمضان میں نفل کا سواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گنا ملتا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے اس مہینے میں شب قدر ہیں رمضان میں اور کیا ارشاد ہوا سور قدر میں اِنَّا لمر بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا لیلت القدر میں ہے نو حروف اور سورہ قدر میں لیلت القدر یہ تین مرتبہ آیا تو ان کو ملٹی پلائی کریں تو جواب کیا آتا ہے ستائیس تو معلوم ہوا شب قدر جو ہے وہ ستائیسویں شب ہے یا شکار رسول اللہ ہمیں بنائے آشی رمضان آشی کے رسول بھی ہوں آشی کے رمضان بھی ہوں آشی کے قرآن بھی ہوں رمضان میں ابلیس قائد کر دیا جاتا ہے اور دوزت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت سجائی جاتی ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے مائے رمضان میں کیوں کھولے جاتے ہیں اس لیے کھولے جاتے ہیں تاکہ جنت کی خورے اور جنت کے خلمان جو ہیں ان کو پتا چل جائے اور وہ روزہ داروں کے لیے دعائیں کریں سبحان اللہ تو ان دنوں میں یعنی رمضان میں نیکیوں کی اجازتی ہوتی ہے گناہوں کی کمی ہوتی ہے جو لوگ گناہ کرتے ہیں کس وجہ سے نفس امارہ کی وجہ سے اور ان کا جو ساتھی شیطان ہے قرین اس کی وجہ سے کرتے ہیں اور بھی رمضان کی کتنی پیاری بہاریں برکتیں اس کتاب میں موجود ہے اس کو پڑھ لیجئے اب روزہ تو رکھیں ہمیں یہی پتا نہ ہو کہ روزہ کہتے کسے روزے کی تعریف ہی پتا نہ ہو روزہ تو رکھیں یہی نہ معلوم ہو کہ آزاد کے روزے بھی اور رکھنے ہوتے ہیں روزے تو رکھیں اس کی ظاہری باطنی آداب کا معلوم نہ ہو اب تراوی پڑھیں تراوی کے فضائل پتا نہیں ہے اس کے مسائل پتا نہیں ہے، اس کی دعا یاد نہیں ہے شہری کا افضل وقت کون سا ہے کس وقت کرنی ہوتی ہے کون سی دعا پڑھنی ہوتی ہے اور نیت کب کرنی ہوتی روزے کی کب سے کب تک اس کی نیت کا وقت ہے وغیرہ وغیرہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے فضان رمضان پڑھ لیجئے داو اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے فری آف کاسٹ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے اپنے شہر کے مکتبۃ المدینہ سے خرید لیجیے انشاءاللہ معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا اللہ ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے آمین, امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم